اس خاکے کو تیار کر چھوٹنے کے بعد جلسے کے دن ہر تک ہر روز میں اس پر نظر ڈالتا تھا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکا آ رہا فقروں کی مشق کرتا رہا مسکراہٹ کی خاص مشق بہ ہم پہنچائی کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن سکیں مرید پور کا سفر آٹھ گھنٹے کا تھا رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی انجمن نوجوان نے ہند کے بعد جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے انہوں نے ہار پہنائے کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے سانگا سے مرید پر تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا جب گاڑی مرید پر پہنچی تو اسٹیشن کے باہر باہر کم از کم تین ہزار آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا میرے ساتھ جو والنٹیر تھے انہوں نے کہا سر باہر نکالیے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی ہار میرے گلے میں تھے ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا مجھے دیکھا تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ ناراضن ہوئے وہ مشکل تمام باہر نکلا موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم پانچ 6 ہزار تک پہنچ چکا تھا جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگاتا رہا تھا مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے دوبارہ مسافر کیا اور میرے ہاتھوں کو بوسا دیا پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی حضرات ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایا لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کرنے کے لیے بلایا ہے تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت ذہن اس مختلف تاثرات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ نہ ڈالا ہاتھ پاؤں میں یکلقت ایک خفیف سی خنکی محسوس ہوئی دل کو سنبھالا کہ ٹھہرو ابھی اور کئی جیبیں ہیں گھبراؤ نہیں راشے کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالی لیکن وہ کاغذ کہیں نہ ملا تمام ہال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے دس بارہ دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا جی چاہا کے زور زور سے رونا شروع کر دوں بے بسی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا ادھر صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے کہ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی آدمی ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نو انسان کے لیے خدایا میں کیا کروں گا ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے نہیں نہیں اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں نہیں نالائق کا لفظ غیر موزوں ہوگا جاہل کہنا چاہیے یہ بھی ٹھیک نہیں غیر مہذب شاید صاحب صدر کہہ رہے تھے ان کی اعلیٰ سیاست دانی ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں لیکن تقریر کرنے میں ان کو جو ملکہ حاصل ہے ہاں وہ تقریر کاہے سے شروع ہوتی تھی ہندو مسلم اتحاد پر تقریر چند نصیحتیں ضروری کرنا ہے لیکن وہ تو آخر میں ہے وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا <تصفح> <تصفح> <تصفح> ادھر وہ بولے جا رہے تھے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے صدر جلسہ کی آواز ناروں میں ڈوب گئی دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریخ ہو رہی تھی اتنے میں صدر نے مجھ سے کچھ کہا مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا کچھ لڑکھڑایا پھر سنبھل گیا میرا ہاتھ کامپ رہا تھا ہال میں ایک شور تھا میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا اور ناروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے لیڈروں کی خودغرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے اور کیا کہنا ہے ایک کہانی بھی تھی شاید بگلے کی کہانی نہیں, نہیں ٹھیک ہے دو بیل تھے اتنے میں ہال میں سناٹا چھا گیا لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے میں نے اپنی آنکھ بند کر لی اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو ہے اور میں اسے رو کے کھڑا ہوں میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی گلا خشک تھا بسد مشکل میں نے کہا ہم آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منہنی سی نکلی ایک دو شخص ہنس دیئے میں نے گلے کو صاف کیا کچھ اور لوگ ہنس پڑے میں نے جی کڑا کر کے زور سے بولنا شروع کیا پھیپڑوں پر یکلخ یوں جو زور ڈالا تو آواز بہت ہی بلند نکل آئی اس پر بہت سے لوگ کھل کھلا کر ہنس پڑے ہنسی تھمی تو میں نے کہا کیا رے ہم وطنوں اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا کہ پیارے ہم وطنو کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے بیسیوں باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی پیارے ہم اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھن گیا اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا ایک دفعہ تقریر شروع کر تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی پیارے ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب ہے یعنی بعض ہے کہ میں بہت سے نقص ہیں یعنی سمجھے آپ نقص ہیں لیکن یہ بات یعنی یہ بات جس کی طرف میں نے اشارہ کیا گویا چندہ صحیح نہیں ہے ایک زور کا کہا پڑا حواس معطل ہو رہے تھے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا یہ اکلق بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا ہاں تو بات دراصل یہ ہے حضرات کے ایک جگہ دو بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے اس بات پر ایک زور کا کہکہ پڑا پہنچ کر میں نے محسوس کیا کہ کلام کچھ بے رب سا ہو رہا ہے میں نے کہا چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں مثلا آپ لکڑیوں کے گٹھے کو ایک لے لیجئے لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے گویا چونکہ اکثر لوگ غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر لوگوں نے بلند اور طویل کہا لگایا حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی نحوست منڈلا رہی ہے لوگوں نے کہا اسے باہر نکالو ہم نہیں سنتے میں نے تقریر جاری رکھی شیخ سعدی نے کہا ہے چوز قوم یق بے دانشی کرد ایک آواز آئی کیا بکتا ہے میں نے کہا خیر اس بات کو جانے دیجئے بہرال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ آن دلیب مل کے کریں آہو زاریاں تو ہائے دل پکار میں چل ہائے گل اس شعر نے دورانی خون کو تیز کر دیا اور ساتھ ہی لوگوں کا شور اور بلند ہو گیا چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا جو قومیں اس وقت تک بیداری کے آسمانوں پر چڑھی ہوئی ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہ ہیں ان کی حکومتیں چاردان کے عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں لوگوں کا شور اور ہنسی اور بڑھتی گئی آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خودغرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے دنیا کی تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے لیکن لوگوں کا غور شور اور پہ اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کچھ کہہ رہے تھے میں سر سے پاؤں تک کاپ رہا تھا ہجوم میں سے کسی شخص نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح ہمت کر کے سگریٹ کی ایک خالی ڈبیا مجھ پر پھینک دی اس کے بعد چار پانچ کاغذ کی گولیاں میرے ارد گرد اسٹیج پر آ گئی لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا حضرات تم یاد رکھو تم تباہ ہو جاؤ گے تم دو بیل ہو لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس ناماقول مجمع سے کنارہ کشی مناسب سمجھی اسٹیج سے پھلانگا اور زخم بھر کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا۔ میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلے میں میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی میں بےتحاشا اس میں گھس گیا ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدو کیا ہے نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے